مؤرخہ چار مئی انیس سو انسی حضرت مولانا احتشام القانوی توحید و رسالت اور آخرت کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب النسائی اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ یاد رکھ رہی ہے فون نمبر أعمالنا من يأذه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا سَيِّدَ نَا وَنَبِيًّا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصحقون يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب عالمی. <تصفح> بزرگان محترم اور برادران عزیز سورہ دور کی انہی آیتوں سے یہ بات پیش کی جا رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تین بنیادی باتوں کا ذکر فرمایا ہے جس کو دین کہا جاتا ہے ایک توحید دوسرے رسالت تیسری آخرت جب دنیا میں اسلام آیا اور قرآن کریم اترنا شروع ہوا تو بعض ایسی قومیں بھی دنیا میں موجود تھیں جو دین کو مانتی تھی اور بعض ایسی قومیں بھی تھیں جو سرے سے دین کو نہیں مانتی تھی میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کو نہیں مانتے تھے نہیں ان کا مذہب تھا دین کی تین بنیادی باتیں ان پر ان کا کوئی ایمان نہیں تھا جو لوگ مانتے تھے ان میں نسارا یہود یہ دونوں کے دونوں اللہ کی وحدانیت کا بھی عقیدہ رکھتے تھے رسالت کو بھی مانتے تھے اور آخرت پر بھی ان کا عقیدہ تھا یہ اور بات ہے کہ انہوں نے توحید کی صورت کو بھی مشق کر دیا تھا اور رسالت کے مفہوم میں بھی تبدیلیاں کر دی تھیں اور آخرت پر عقیدے کو بھی ایک مذاق بنا دیا تھا مگر بنیادی طور پر وہ آسمانی دین کے قائل تھے جو تین چیزوں کو لے کر آتے تھے توحید، ہی اور پر آتا اور یہود اگرچہ ان دونوں میں بھی یہ فرق تھا کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت خون کے رشتے پر ہے جو حضرت یعقوب علیہ ہی والسلام کے نصب میں اور خاندان میں چلا آ رہا ہے وہی وہ نبی ہو سکتا ہے چنانچہ یہ لوگ اسی لیے اسرائیلی کہلاتے تھے بنی اسرائیل کہلاتے تھے اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ سرات و کا اور غیر بنی اسرائیل میں اگر کوئی نبی آئے تو ان کے یہاں انکار کے لیے یہی بات کافی تھی کہ یہ تو اسرائیلی نہیں ہے چنانچہ حضرت شمویل علیہ اسلا تو السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل انتہائی تنزل اور انختاط میں پہنچ گئے کیونکہ انہوں نے ہر مرتبہ جہاد سے جان چھرائی تو ایک مرتبہ انہوں نے جمع ہو کر یہ کہا حضرت شمویل سے کہ آپ ہمارے لیے کسی رہبر کسی امیر کا انتخاب کر دیں ہم اس کے گھنٹے کے نیچے جمع ہو کر جہاد کریں اللہ تعالی نے حضرت شبی علیہ السلاط وسلام کو حکم دیا کہ ہم نے دالو کو ان کا امیر مقرر کر دیا ہے اور اگر یہ واقعہ تنجی کرنا چاہتے ہیں تو تعلق کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے جہاد کریں اس قوم نے دو اعتراض کیے فرمایا کہ کے قالو انا یقون لگل ملک حلینا ونہ نو اہ قو مل ملک من ہو ان کو امیر کیسے مان سکتے ہیں ان کا تو ہمارے خون سے کوئی تعلق نہیں ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں یہ تو غیر اسرائیلی ہے ہم نہیں مانتے وناہ نو احق بل اور ہم جو خونی رشتہ رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلاط کے ساتھ ہم مستحق ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا کے تمام عہدے اور آخرت کے تمام درجے یہ سب کے سب خون کے اوپر ہیں جن کی رگوں میں بنی اسرائیل کا خون ہے وہ دنیا کے عہدوں کے بھی مستحق ہیں اور آخرت کی نجات کے اور دوسرا اعتراض یہ کیا کہ ولن یوتھ اور ساراتم منل اور حضرت تالوس جو ہیں وہ تو ایک مفلوک الحاق غریب قسم کے آدمی ہیں ہم کروڑ پتی اور لکھپتی لوگ ہیں ہم ایک غریب آدمی کو اپنا امیر کیسے مانیں اس کے پاس تو دولت تو ضرورت بھی نہیں یہ تو اعتراض ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جوابات دیے کیونکہ اس قوم کے نخرے اللہ تعالی نے بہت اٹھائے اتنے ناز برداری اللہ تعالیٰ نے کی ہے اتنے نخرے اٹھائے ہیں اس قوم کے اسی لیے فرمایا تھا کہ قبل کو ابھی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے آپ کی امت کا ضرور نہیں ہوا فرمایا کہ روح زمین پر جو فضیلت اور فوقیت ہم نے تم کو دی ہے کسی کو دی چنا جواب دیا اور جواب دی بقول حضرت مالا نتانوی رحمت اللہ علیہ کے فرمایا ایک ہاکمانہ جواب دیا ایک حکیمانہ جواب دیا ہاکمانہ جواب ہاکمانہ جواب سخت اور تنگ ہوتا ہے اور حکیمانہ جواب پیاروں محبت تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے دو اعتراض کیے ہیں کہ ایک تو یہ اسرائیلی نہیں دوسرے یہ کہ یہ غریب ہے یہ اعتراض کہ یہ خاندان بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتا ہے یہ بالکل بیکار بات ہے کیونکہ امیر کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں دو قابلیتیں ہونی چاہیے ایک یہ کہ اس کا کردار ادا ہو دوسرے یہ کہ اس کو اس علم سے مہارت ہو اس علم کو چمپتا ہو ملکی انتظامات کیسے کیے جاتے ہیں وزادہ علم ملک ایک یہ کہ اس کام سے واقف ہو دوسرے یہ کہ اس کا کردار اور اس کے اخلاق آلہ یہ دونوں باتیں تالوت میں موجود ہیں یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ فلا خاندان سے ہونا چاہیے کس نے کہا یہ کسی کہہ دیا ہے کہ وہ بڑا دولت مند ہونا چاہیے یہ حکیمانہ جواب ہے سمجھانے کے لیے ہے کہ سمجھو بات کو سمجھو اور ہاکمانا آگے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاكم وزاده بسطتا في العلم والجس والله يعطي الملكه من يشاء والله واسع العليم اور حاکمانہ جواب یہ ہے ہم نے بے شک اس کو عمارت کا عہدہ دیا ہے تالوت کو لیکن کیا ہم نے تم سے چھین کے دیا ہے اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ جس کو چاہے سلطنت دیتے ہو جس کو چاہے عمارت کا عہدہ دیتے یہ حاکمانہ جواب ہے تم سے چھین کے تو نہیں دیا اللہ اپنے خزانے سے جس کو جو چاہتا ہے وہ دے دیتا تم کون اعتراض کرتے ہو میں نے یہ بات عرض کی نسارا بھی نبوت کے قائل ہیں یہود بھی قائل ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی نسارا بھی قائل ہیں یہود بھی قائل ہیں لیکن وہی فرق نسارا کہتے تھے حساب و کتاب بھی ہے قیامت بھی ہے جنت و دوزخ بھی ہے جزا اور سزا بھی ہے لیکن نجات کی بنیاد یہ ہے کہ جو حضرت علی صاحب صلاح وسلام پر ایمان دے آئے کیونکہ وہ کفارہ بن گئے ہیں سب کی طرف سے اس لیے نجات ہو جائے یہ بنیاد ہے نجات چاہے فضامالیوں میں مبتلا ہو چاہے گناوں میں مبتلا ہو یہود کہتے تھے کہ نہیں آخرت میں نجات کی بنیاد بھی یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی رگوں میں خون ہے بنی اسرائیل کا نجات اس کی ہوگی یہ دونوں آپس میں ٹکراتے تھے فرمایا کہ وکالتل یو زن ن سارا حلا شعیم وکالتن ن سارا لہ زلا شعیوم وہ لو یہود کہتے تھے کہ نہ غلطی پر ہے نہ کہتے تھے یہود غلطی پر ہے آخرت کو دونوں مان آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ توحید کو بھی مانتے تھے رسالت کو بھی مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے بنیادی طور پر دین کے قائد تھے بعض ایسی بھی قوم دنیا میں تھی کہ جو اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے رسالت پر ایمان نہیں آخرو پر بات نہ اللہ کی طرف سے کسی پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ان کا یہ خیال تھا کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا جزا اور سزا ہوگی جنت جہنم ہوگی کچھ یہ کون لوگ تھے یہ مشرقین تھے یہ مشرک تھے مشرق وجود باری کے قائل تھے کہ اللہ کا وجود ہے باقی کسی نبی کے قائل نہیں تھے اور کسی اور آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے کہ بعض مشرقین تو آخرت کے عقیدے کا مذاق اڑاتے تھے آپ یہ کہتے ہیں کہ آج ہم مرے کے بعد ہم کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا پھر حساب و کتاب ہوگا پھر جنت و جہنم سامنے آئے گی مزاق اڑاتے تھے ایک شخص اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہتا ہے کہتا ہے کہ حیا تم سم مؤ تم سم محسم حیات سما موت سما بحسم حدیث خرافت یا نیا اما حدیث خورافا کے معنی ترجمہ ہے بکواس ہم اور آپ بھی اردو میں کہتے ہیں کیا خرافات بک رہے ہو حیاتن سما موتن سما بحسم یہ دنیا کی زندگی اس کے بعد موت اور موت کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا یہ کیا نفوز باللہ بکواس کی بات کر رہی ہے امر ام کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ مشرق ہے وہ جزا اور سزا کے قائد نہیں تھے وہ سمجھتے تھے کہ جیسے ایک گھاس ہے اگی آپ نے پاؤں سے مسل دیا روندی گئی ختم نہ اس کا کوئی مستقبل ہے نہ اس کے لیے کوئی برزخ ہے نہ اس کے لیے کوئی آخرت ہے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اسی طرح پر دنیا میں انسان ہے آیا ہے زندگی کے دن پورے کرتے چلا جائے گا قرآن کریم میں ہے فرمایا کہ انہیا اللہ یا تو نہ دنیا نموں تو و نیا و مانہ نو بس دنیا کی زندگی زندگی ہے اس کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا اسی لیے یہ فرق کیا جاتا ہے کافر دونوں ہیں کافر یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں مشرق لیکن یہود اور نصارا کو کہتے ہیں اہل کتاب وہ آسمانی دین کے قائل ہیں بنیادی طور پر دین کے اجزا کو مانتے ہیں اور مشرک جو ہیں وہ دین کے بنیادی اجزا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اسی لیے اہل کتاب یہود اور نصارا کو کہتے ہیں اور مشرک ان کو الگ شمار کیا جاتا ہے فرمایا کہ کے لمبی کن الدین کفہ کتاب ول مشرقین اہلی کتاب اور مشرق الگ الگ, الگ ذکر کیا جاتا ہے حالانکہ دونوں کافی اور اہل کتاب میں جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اہل کتاب میں تین گروہ ہیں یہود نہ اور اہل ثبوت نسارا انجیل کو مانتے ہیں یہود تو کو مانتے ہیں اور اہل زبور زبور کو مانتے تھے لیکن دنیا میں اہل زبور کا وجود نہیں ہے جب دنیا میں اسلام آیا جب بھی کوئی اہل زبور میں سے موجود نہیں تھا آج بھی کوئی موجود نہیں لیکن اسی لیے اہل کتاب تینوں کو کہا جاتا ہے مسائل سے جو واسطہ پڑتا ہے وہ دو سے پڑھتا ہے کیونکہ دو کا وجود ہے تیسرے کا وجود نہیں آپ نے اندازہ لگایا کہ در حقیقت کے تین بنیادی باتیں کیوں کا ذکر ہو چکا تو کا بھی ذکر ہو چکا رسالت کا بھی ذکر ہو چکا اب آخرت کا ذکر ہو رہا ہے فرم ہتا یو لاکو یو مذیفی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ چھوڑیے انہیں چھوڑیے چھوڑنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں اجازت دیجئے جو چاہیں سو کریں نہیں محاورے میں بالکل اسی طرح جس طرح آپ استاد ہیں اپنے شاگرد کو سمجھایا بھی نرمی سے سزا بھی دی سختی کے ساتھ اگر آپ باپ ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو نرمی اور گرمی دونوں طریقوں پر سمجھایا نرمی اور گرمی سے بھی سمجھایا لالچ اور خوف سے بھی سمجھایا اور جب تمام طریقے آپ کے ناکام ہو گئے تو آپ کیا کہتے ہیں ارے میاں چھوڑو خود ہی بھوک دے گا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسے پتا چلے گا جب یہ بڑا ہوگا اور اس کو کوئی چیز کوئی نوکری نہیں ملے گی یہ خود ہی اپنے انجام کو بھگت لے گا چھوڑنے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے تو اتما میں کر دیا ہے اب آپ ان کو ان کے انجام پہ چھوڑیں گے یو ساکو ایک دن آنے والا ہے اور وہ دن گہلا دینے والا ہوگا وہ دھماکے کا ہوگا وہ چنگاؤ کا دن ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے جو آنے والا ہے اس دن کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیجئے اس لیے کہ ہم تو تمہیں سمجھا چکے نہیں سمجھتے انتظار کرو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑے حکیمانہ انداز میں بات کہی فرمایا کہ فسو پر تارا از ان غبار عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی بولتے ہیں غبار آندھی کا جو غبار ہوتا ہے فسو پر تارا از ان کا شفل غبارو اپر ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں بھائی دیکھو تمہاری ٹانگوں کے نیچے گزا ہے گھوڑا نہیں ہے مان جاؤ لیکن آپ ہیں کہ برابر یہ کہے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں ہماری ٹانگوں کے نیچے تو عربی گھوڑا ہے نسلی گھوڑا ہے اور ہماری ٹانگوں کے نیچے بہت اعلی درجے کی سواری ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی گھوڑا نہیں ہے کچھ گدھا ہے باز آ جاؤ نہیں آتے بعد تو ذرا ٹھے. انکریب یہ اس وقت کا موسم ایسا سمجھ لو کہ جس طریقے سے کہ آندھی کا غبار چھایا ہوا ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر نظر نہیں آ رہا ہے غبار کی حالت ہے لیکن یہ گان کی ہے آندھی کا غبار جو ہے یہ انکریب چھٹنے والا ہے اور جب یہ غبار ٹ جائے گا تو چیز صاف صاف نظر آنے لگے گی اگر تم ہمارا کہنا نہیں مانتے تو بگل بجنے دو اور سور پھونکنے دو قیامت کا اور جب قیامت کا سور پھوکے گا تو یہ غبار چھٹ جائے گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ٹانگوں کے نیچے کتھا تھا یا کون فرمایا کہ فسو پتارا ادن کش فل ہو بارو اپن تر جی اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑیں آپ نرمی گرمی سے ہر طریقے پر ان کو سمجھا چکے یہ آتے نہیں ہیں راہ حق پر ان سے کہیں کہ تم انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن دھما کا ہوگا جس دن کے حالات تمہارے ہوش اور حواز اڑا دیں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے آپ یہ کہیں گے اور کہنا چاہیے کہ صاحب ان معاندوں ہی کہ کیا ہے ہمیں بھی تو اس دن سے گزرنا ہے یہ جو فرمایا کہ بھائی اس دن کا انتظار کرو تو اس دن سے ہمیں بھی گزرنا آپ کو بھی گزرنا کافر کو بھی گزرنا مومن کو بھی گزرنا یہی بات کیا ہے جس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن کے دھماکے سے جس دن کی ہالناکیوں سے ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے تو اس دن کی ہالناکی ہمارے لیے بھی تو ہے کافروں کے لیے بھی ہے جنہوں نے مانا ہے ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے بھی ہے مگر فرق ہے دونوں کا فرق ہے قیامت میں جو مناظر دل کے دہلا دینے والے ہلاک کر دینے والے پیش آئیں گے وہ اگرچہ سب کے پیش آئیں گے لیکن اس کے اثرات اہل ایمان پر الگ ہوں گے کافروں پر الگ ہوں گے کیوں قدرتی طور پر ایک آدمی ایک مصیبت کے بارے میں یقین رکھتا ہے عقیدہ رکھتا ہے کہ ایسا آنے والا ہے ایسا ہونے والا ہے وہ اگر دن آئے گا انسان کے اندر پہلے سے اس بات کی صلاحیت اور اس بات کی قوت موجود ہے کہ وہ اس کو سہارے لیکن ایک آدمی جو سرے سے بالکل عقیدہ نہیں رکھتا تھا اس دن کا اور جب اس کے لیے یہ ہال نا کی آئے گی وہ تو اس کی ایک ہی چنگاؤ سے ہلاک ہو جائے واقعہ لکھا ہے غالباً ہلاکو خان کا زمانہ ہے اس زمانے میں ایک بہت بڑا فلسفی کے لیے بہت بڑا ریاضی کا جاننے والا انجینئر جس کو عربی میں کہتے ہیں مہندس اس کا نام تھا محقق تسی یہ بہت بڑا انجینئر تھا ہلاکو خار کو یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ ایک رسد گاہ بنائیں جیسے آپ محکمہ موسمیات کی پیشینگویاں سنتے ہیں رسد گاہ جس سے موسم کا ستاروں کا چاند کا سورج کا ان سب چیزوں کے حالات کا ان ہوتا رہا ایک رسد گاہ آپ بنائیں اور رسد گاہ سے بڑے فوائد حاصل ہوں گے اور اس کی بڑی ضرورت ہے اور ہلاکو خاں کے صاحب نے پیش کیا کہ یہ اتنا بڑا بجٹ ہے اتنے رقم کے اندر یہ رسد گاہ تاب اس سے ستاروں کی نقل حرکت معلوم ہو جائے گی ستاروں کی نقل و حرکت سے بھی اندازے لگائے جاتے ہیں کہ مستقبل میں آنے والے واقعات بہتر ہیں یا ہمارے لیے مشکل ہیں ہلاکو خان کے پاس جب یہ تجویز پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ میں رسد گاہ تعمیر کرانے کے لیے تیار ہوں مگر رقم بہت بڑی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے کرانے سے فائدہ کیا ہے محقق توسی نے کہا کہ صاحب یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا اندازے ہو جائیں گے کہ ایک بوچال آنے والا ہے ایک طوفان آنے والا ہے ستاروں کی نقل و حرکت ہے کس قسم کے واقعات کا ظہور ہونے والا ہے اس سے بڑے بڑے فوائد وابستہ ہوتے ہیں ان سب چیزوں کا علم بیشتر ہو جائے گا یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے شکست ہونے والی ہے تو آیا میں اپنی اس شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہوں محمد تسی نے کہا کہ یہ تو نہیں کر سکتے اگر آپ کو شکست ہونی ہے تو شکست